چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ فرمایا ہے کہ کلنہ بکو منہا جمیہ یعنی ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ سب سے یہاں پر مراد تینوں ہے یعنی حضرت اعظم علیہ السلام بھی حضرت حوا بھی اور شیطان اور ابلیس بھی اور پھر فرمایا کہ فعما یا اتین کم جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو فمن تب یا خدایا تو جو, جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خفن علیہم الحم یا ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمین کی طرف نیچے اتر جاؤ یہ جملہ اسی آخ میں دو مرتبہ آیا ہے پہلے تو پہلے آئ میں آیا تھا وہ کلنا اب نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے یہاں جو کرنے کا حکم تھا یہ ایک سزا کے طور پر تھا جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کے سزا کے طور پر فرمایا گیا تھا کہ اب تم نے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا لیا ہے کہ تم جنت سے نکل کر نیچے اتر جاؤ اب دوبارہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ تو یہ حکم اب سزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبارک و تعالی کی حکمت کے تحت نیچے اترنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم ریسدالسلام کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لئے پیدا فرمایا تھا پیچھے ہے کہ ان فی الارض خلیفہ آپ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ لہٰذا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ حضرت آدم رسدلام زمین پر اترنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر رکھنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت اعظم علسد والسلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے اور زمین پر پہنچنے کے بعد وہ اس منزل کے دوبارہ حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے جس میں غلطی ہوئی البتہ غلطی اللہ تبارک وطالعہ نے یہاں پر تقوینی طور پر ایسی کرائی کہ جس کو اشتحادی غلطی کہا جاتا ہے پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور اس سے کوئی بڑا گناہ سر درد نہیں ہوتا اس لیے آدم علیہسلام کی یہ غلطی درحقیقت اجتحادی غلطی تھی یعنی سوچ کی غلطی تھی اس سوچ کی غلطی, سوچ کی غلطی کا ارتقاب وہاں پر کروا کر بظاہر تو انوان یہ اختیار کیا گیا کہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شاہشان شان نہیں اس لیے اس کو نیچے تمہیں اتارا جا رہا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتایا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعارم کی توبہ قبول فرما لی اور توبہ قبول فرما کر اب دنیا میں بھیجا تو اب وہ جو اصل مقصد تخلیق تھا اس کو پورا کرنے کے لئے یشوکم اور آیا کہ اب دنیا کی طرف جاؤ اور دنیا کے اندر رہو اور وہاں پچھلی جگہ پر کہا گیا تھا کہ نیچے اترو اس طرح کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے یہ سزا کار اتاب کا انداز تھا اور اب جو بھیجا جا رہا ہے پلنہ بتو مرہا جمیا کہ اب نیچے اتر جاؤ تو اس کے ساتھ ایک ہدایت تعمیر دیا جا رہا ہے کہ فعما یاتین نہ ہدن کہ اگر میری اس طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اور آگے فرمایا تو وہ لکینہ کفرو وغذبو جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جٹائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ بات اس طرح کہی جا رہی ہے کہ اب ہم تمہیں جس مقصد کے لئے تم کو پیدا کیا گیا تھا اور وہ تھا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں بھیجا جائے اس خلافت کے لیے اب تم تیار ہو گئے ہو اور چونکہ تم سے غلطی بھی ہوئی اور تم نے توبہ بھی کر لی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرما لی تو اب تم اس لائق بن گئے ہو کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا جائے اور یہ تجربہ درقیقت کرا کر اللہ تبارک وطالیہ نے ان کو اس بات کا ایک اہل بنا دیا کہ ایک راستہ بھی بتا دیا کہ جب دنیا کے اندر تم رہو گے اور دنیا کی حالات سے سابقہ تمہارا پیش آئے گا تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی گناہ کے دائیں بھی پیدا ہوں گے کبھی تم سے غلطی بھی ہو جائے گی لیکن ایسے موقع پر اس غلطی پر ڈٹے رہنے کے بجائے یا اس پر اصرار کرنے کے بجائے تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو تم نے یہاں اختیار کیا اور جو کریمات ہم نے تمہیں سکھائے تھے اس کے ذریعے تم نے استغفار کیا اپنی غلطی پر نازم ہوئے اسی طرح اگر زندگی کے گزارنے کے دوران تم سے اس قسم کے واقعات پیش آئے تو اس وقت بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ہی اللہ تبارک وطالعہ تمہیں معاف فرمائے گا ایک دوسرا نقطہ یہاں پر یہ قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرما دی اس طرح اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لئے انسان کے سرشت میں داخل ہو گیا تھا عیسائی عقیدہ جو کفارہ کہ جاتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام نے جو یہ غلطی کی تھی یہ باقاعدہ گناہ گنا تھا بلکہ ان کے مشہور عالم سینٹ اگست نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ تھا اور اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو موت کی سزا دی جاتی ہے آدم علیہ السلام کو موت کی سزا دی جاتی کیونکہ تورات کی نقطہ نظر سے جو کوئی شخص ایسا گنا کرے تو تورات میں بھی مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس درخ سے کچھ مت کھانا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما گیا تھا کہ اگر تو نے کھایا تو تو مرا یعنی اگر تو اس کو کھائے گا تو تو موت کا مستحق ہوگا تو یہ گنا جو ہے یہ انسانوں کے سرش داخل ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناگار پیدا ہوتا ہے اور اس مشکل کے حل کے لئے اللہ تعالی کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر انسان گناگار ہے اور اس کے سزا موت ہے تو سارے دنیا کو سزا موت دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں اور اس نے اپنے قربانی دی اس کو قربان کر دیا گیا تو وہ ساری دنیا کے لیے کفوارہ بن گیا قرآن قریب میں دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا نہ اس کی اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں تو پھر وہ گناہ انسان کے نام اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے تو جب اللہ تعالی نے توبہ قبول فرما لی تو اب اس کو کا وجود ہی نہ رہا اور یہ کہنا کہ پھر وہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتا رہا ان کے سرش داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو گفارے کی ضرورت پیش آئی یہ بات قرآن کریم کے ایک جملے نے ختم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرما لی تھی پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے ایک اصول یہ بیان فرما دیا کہ جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو وقتاً فوقتاً میں ایسے پیغمبر بھیجوں گا اور ایسی کتابیں نازل کروں گا جس میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا فعما یاتی ان کو ملنی ہودن جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ اب آئندہ میری طرف سے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ان کے ذریعے وہی کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور تمہارا کام یہ ہوگا اور تمہاری اولاد کا کام یہ ہوگا کہ اس ہدایت کو قبول کرو اور اس کی پیروی کرو تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے پمن فمن طبی تبع عہدایا جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلاحم تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے یہ جملہ اللہ تبارک نے نشار فرمایا کہ جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں ایسے لوگ مبتلا ہوں گے یہ ایک عجیب جملہ ہے اور اس کے ایک ظاہری معنیٰ تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے رہے ہوں اپنے انعامات سے نوازے گا تو ایک بہت بڑا انعام ان پر یہ ہوگا کہ ان کو نہ کبھی کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا خوف ہوتا ہے آئندہ سے متعلق یعنی درج جو ہوتا ہے وہ آئندہ سے متعلق ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ نہ پیش آ جائے فلاں مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے فلاں نقصان نہ پہنچ جائے اس قسم کے اندیشے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ خوف کہلاتے ہیں مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں اور فوجن یعنی غم عام طور سے ماضی سے متعلق ہوتا ہے یعنی ماضی میں کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا جو تکلیف دے تھا پریشان کن تھا اس کی وجہ سے انسان سجمے میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ حزن کہلاتا ہے اور اگر دیکھو تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ان دو چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا یعنی یا تو کسی غم میں رہتا ہے کوئی ماضی کا غم اس کے دماغ پر مسلط رہتا ہے کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آ گیا اور اگر ماضی کا کوئی غم نہیں ہے اور حال میں بڑے اطمینان کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے تب بھی اس کو آئندہ کے کچھ اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں پھلکی آپ کھانا کھا خا رہے ہیں لذت آ رہی ہے اور آپ لذت کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں لیکن دل میں کھٹکا یہ بھی لگا ہوا ہے اور لگا رہتا ہے کہ اگر یہ ضرورت سے زیادہ میں نے کھا لیا تو کہیں مجھے بیمار نہ کر دے یہی جی خوف اس کے اندر اس کی لذت کا کمال حاصل ہونے سے روکتا رہتا ہے تو ہر موقع پر یا تو کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے اچھے اچھے حالات میں بھی جب انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا اس وقت پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں جب انسان پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر کے پہنچے گا تو وہاں پر اس کو نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ماضی کا کوئی غم ماضی کا کوئی غم اسے اس لیے نہیں کہ الحمدللہ زندگی بہترین گزر رہی ہے اور جنت کے اندر کوئی واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آئے گا جس کے اوپر انسان کو غم ہو صدمہ ہو وہ خوشی خوشی کا عالم ہوگا راحت اور راحت آرام کا عالم ہوگا اس لیے غم ہونے کا سوال نہیں خوف آئندہ کا ہوا کرتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ نہ ہو جائے وہ واقعہ نہ ہو جائے یہ نمتیں سے چھن نہ جائیں میں جنت سے نہ دیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوگا کہ اب تمہارے اوپر نہ موت آئے گی اور نہ تم سے ہی جنت کی نعمتیں چھینی جائیں گی لہذا کوئی خوف تمہیں کسی بھی قسم کا نہیں ہونا چاہیے فلا خوف بنا لمبلہ ہوں یہاں پر جو یہ فرمایا گیا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ایک ایسی زندگی ان کو عطا ہوگی جس میں نہ کوئی خوف کا شائبہ ہوگا نہ کسی غم کا شائبہ ہوگا اور اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو اس میں صرف آخرت ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کو اللہ تعالی کے اولیاء کو اور جو اللہ تعالی کے احکام کی مکمل پیروی کرتے ہیں ان کو جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے ان کو یہ کیفیت دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے بڑی حد تک حاصل ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں جس کو رضا القضا کہا جاتا ہے رضا اب جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں تو ان کا چونکہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اطمینان قلبتا فرما دیتا ہے اللہ بکر اللہ تصما القلوب اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے لہٰذا اگر فرض کرو کوئی آندہ کا اندیشہ ہو رہا ہے جس میں کہ عام لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ خوف میں اتنے بڑے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کوئی واحمہ تو گزرتا ہوگا لیکن وہ خوف ان کو بے چین اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہر آنے والے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں تو ان کو اس بات کا اسمین حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ شر ہے تو ان اللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے اور اگر یہ اللہ تعالی کی تکوینی حکمت کے تحت یہ کوئی شر نہیں ہے تو اس کی وصیت اس میں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح رونما ہو اور جب اس کی وصیت اس میں ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے جو عہد حکمت پر مبنی ہے لہٰذا اب اس پر راضی ہے تو جب راضی ہے تو وہ خوف جو کہ عام طور سے لوگوں کو بے چین کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسانوں کو اتنا بے چین نہیں کرتا اسی طرح ماضی کے اوپر جو صدمہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر کوئی تکلیف دے جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پیش آ گیا اس کی طرف ہی ممکن نہیں ہے اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا تو اس لیے لوگ صدمے مبتلا ہوتے ہیں لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے تو ہر صدمے کے موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ ان راج ہوں اور اس صدمے کے موقع پر وہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرتا ہے کہ مجھے صدمہ ضرور ہوا لیکن میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں میں راضی بقا ہوں آپ کی قضا پر آپ کے فیصلے پر راضی ہوں تو اس کو پتا ہے کہ اس تکلیف کے باوجود اور اس خدمے کے باوجود میرا آخرت میں فائدہ ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عجر و عطا فرمائیں گے تو جب یہ تصور آتا ہے تو غم کی بات پر بھی وہ غم نہیں ہوتا جو انسان کو بے چین کر دے تو انسان کو پریشانی مبتلا کر دے تو اس واسطے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ ان اولیا اللہ خوف علیہسن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوئے اور نہ ان کو کوئی صدمہ ہے تو وہ خوف اور صدمہ آخر میں تو بالکل ہی نہیں ہوگا لیکن دنیا کے اندر بھی ایسا خوف اور ایسا صدمہ جو انسان کو بے میں مبتلا کر دے وہ اللہ سے تعالیٰ کے ساتھ سے تعلق رکھنے والوں کو نہیں ہوا کرتا اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہوئی بھی ہے تو وہ ان کے لیے ایسی پریشانی پیدا نہیں کرتی جو ان کو بے چین کر ڈالے البتہ آگے فرمایا کہ جب میری ہدایت تم کو پہنچے گی ولدین کفرو کر زبو جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ علاو نار یہ جہنم کے باسی ہیں جہنم کے لوگ ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک اللہ تبارک تعالی نے ایک عجیب ترتیب کے ساتھ ہماری ہدایت کا ایک عظیم مجموعہ پیش کیا کہ انسانوں کی تین قسمیں بیان کی کافر مومن اور منافق اور پھر اسلام کے جو تین بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ تم کو تو پیدا ہی اس دنیا میں اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم ان ہدایتوں کی پیروی کرو لہذا حضرت عدم علیہ صد کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ بیان کر دیا گیا اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 143 تک یعنی تقریباً 104 سو یہ ساری کے ساری بنی اسرائیل سے خطاب میں نازل ہوئی ہے اور اس بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلائے گئے ہیں جن میں کہ ان پر اللہ تعالی نے مختلف قسم کی نعمتیں نازل فرمائی اور یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف واقعے پر کس طرح اللہ تعالی کے آکام کی خلاف ورزی کی یہ جو خاص خطاب ہو رہا ہے اتنا طویل خطاب جس کو ہم اگر ایک خطبے سے تعبیر کریں تو کچھ بعید نہیں ہوگا یعنی ایک سو چار آیتوں کا یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سر بقرہ مدنی صورت ہے یعنی نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر جو بت پرست مشرقین تھے وہ تو الحمدللہ نبی نبیہ کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے اور ان میں کوئی قابل ذکر انصر ایسا نہیں رہا تھا جو ابھی تک اسلام سے محروم ہو بت پرستی نے ترک کر دی تھی اور نبیہ کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل شروع کر دیا تھا لیکن وہاں ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی وہ یہودی میں مدینہ منورہ میں آباد تھے اور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو چونکہ اسلام کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے بلکہ ان کو دعوت ضرور دی جاتی ہے اور اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے لیکن مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اسلام لائے کوئی زبردستی کسی کے اوپر کرنا اسلام کا تقاضا نہیں ہے جیسا کہ آگے پرانے کریم کے اندر آئے گا کہ لا ایک راہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت تو دینی شروع کی لیکن ان کو ظاہر ہے کہ اپنے مدینہ منورہ کے سربراہ ہونے کی عادت سے کوئی زبردستی کا نشانہ ان کو نہیں بنایا بلکہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ رکھا امن کا معاہدہ کیا اس کے بعد ان کو دعوت دینی شروع کی کہ وہ حق کو قبول کریں ان کا حق و قبول کرنا اس لیے زیادہ متوقع تھا ہے کہ ان کے پاس کتابیں آ چکی تھیں بدھ پرست لوگ تو آسمان ہدایت سے ہمیشہ سے محروم تھے لیکن یہودیوں کے پاس کتابیں تھیں ان کے پاس تورات آئی تھی اور وہ تورات کے بڑے حصے ان کے پاس اب بھی موجود تھے اور اس تورات کے اندر نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکی کی پیشین گوئیاں واضح الفاظ میں موجود تھیں چنان وہ انتظار کرتے تھے کہ آخری زمانے میں نبی یقینی تشریف جانے والے ہیں نبی آخر الجما آنے والے ہیں لیکن اس ساتھی کو توقع یہ تھی کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ بنو اسرائیل سے آئے ہیں اور حضرت اسرائیل السلام کی اولاد سے آئے اسرائیل یا نام ہے حضرت یعقوب اسدلام کا ان کے دو نام تھے ایک یعقوب اور ایک اسرائیل اور اسرائیل کا لفظ خاص طور پر ان کے لیے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے عبد اللہ اللہ کا بندہ تو اس نام کو خاص طور پر اختیار کیا گیا اور ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے پیچھے انبیاء کرام علی علیہ السلام جو تشبلہ ہے موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آتے رہے ہیں تو ان یہودیوں کو توقع یہ تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی اسی خاندان سے ہوں گے اور ہم ہی میں سے ہوں گے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے لیکن جب نبی کریم سرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر بھیجا تو ان کو اچانک دھکا لگا اور یہ حسد میں مبتلا ہو گئے ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ دنیا کی امامت کے اصل حقدار تو ہم ہیں کیونکہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں اور واقع یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ صد السلام کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ایک فضیرت بخشی تھی ان کو نبوبت کے سلسلے کے لیے منتخب فرمایا تھا اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم ہی لوگ اس کے اہل ہیں اور بنی اسرائیل میں اگر یہ آئے ہیں تو یہ ہماری ایک طرح سے باز اللہ حق تلفی ہوئی ہے۔ یا کم از کم ان کو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ شرف بنی اسرائیل کو کیوں حاصل ہوا بنی اسرائیل سے کیوں لے لیا گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے سبانہ و تعالی عالم کہ اس پورے پارے میں یعنی لام کے پارے میں اور دوسرے یعنی سیقول والے پارے کے ابتدا تک ان کی اس غلط فہمی کا اظہار مقصود ہے بتلانا کے مقصود ہے کہ فضیلت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرم کسی رنگ یا نسل کا خادثہ نہیں ہوتا کسی خاص خاندان کی میراث نہیں ہوتی کہ اسی خاندان کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہیں اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بنا رہے بلکہ دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں اسی کے حساب سے ان کو منصب دیا جاتا ہے اسی کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے اور اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں تو کسی وقت میں وہ فضیلت بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو امامت کا منصب بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر کسی وقت اس کے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو امامت کا منصب اس سے چھینا بھی جا سکتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں واللہ اللہ عالم کہ اس وقت جو یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزما بنایا گیا ہے تو یہ ویسے ہی کسی کی تلفی کے طور پر نہیں کیونکہ اس کا دار وزار رنگ و نسل پر ہے ہی نہیں بلکہ ہم اب تمہیں دکھلانا چاہتے ہیں کہ اے بنو اسرائیل تمہارے کیا حالات رہے ہیں موسا علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک تمہارا رویہ کہتا رہا ہے کیا تم اس رویے کے ساتھ اس بات کے اہل تھے کہ تمہیں یہ امامت کا منصب عطا کیا جاتا یا یہ ربیخواں تمہارے درمیان مبوس کیے جاتے اسی سیاق میں آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم السلم کی دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنائیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما لا تھا احد الظالمین یہ میرا وعدہ جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا یعنی جو تمہاری ضروریت میں ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس امامت یا منصب کے اہل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حرض براہم اسلام پر یہ بات واضح فرما تھی تو اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم سے جو یہ منصب لیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے جو جن اعمال کا مظاہرہ کیا ہے اپنی سابق زندگی کے اندر اس کی وجہ سے اب ہم اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنے مسئلہات کے تحت یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ رسالت کا منصب اور نبوت کا منصب اور امامت کا منصب تم سے لے کر یہ بنو اسماعیل کو دیا جائے اس لیے ضروری تھا کہ بنو اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ انہوں نے ماضی میں کس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ رویہ کس درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل تحسین یا قابل نکی تھا اسی زرائل میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ملامت ہی کے لئے یہ آیت نازر نہیں فرمائی ہے بلکہ اس میں دعوت ہے اور دعوت سے ہی اس کو شروع بھی کیا گیا ہے اور اس دعوت کے ساتھ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ جو یہ واقعات نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں قرآن جن واقعات کو یاد دلا رہا ہے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتے تھے ان کے پاس اس کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا نہ انہوں نے کبھی تورات پڑھی نہ انہوں نے کبھی انجیل پڑھی بلکہ وہ تو امید تھے نہ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ کوئی چیز لکھ سکتے تھے اللہ تعالی نے ان کو ایسا ہی بنایا تھا تو ان کی زبان پر یہ جو واقعات جاری ہو رہے ہیں جو تمہارے وہ واقعات ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ واقعات ہیں جن کو تم خود مانتے ہو ان واقعات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ باتیں حضور افز صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر دی ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے جو ان پر نازل ہو رہی ہے اور وہی کے ذریعے ان واقعات سے باخبر کیا گیا ہے اس طرح یہ ایک سو چار آیتوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلائے جا رہے ہیں